آپ گل سمجھنا دنیا کو ہے پھر مار کر روح بدن پیش کلندر ایک بار فرما دنیا کو ہے پھر مار کر رو